ریم الرحمن رحمہ اللہ علیہ وحم محمد حضرت سکنہ موجود تمام خارن گرامی اور باقی تمام سامعین کو مسلم ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں شکر الحمد اللہ درخت بابو صلاح نمبر ساٹھ سکسٹی پیج نمبر سیونٹی فائیو اور ستر نمبر سطح نمبر دس طالباً دوسرے پیراگراف سے شروعات چاہتا ہے اور اس میں جمعے کے ہمارے پاس جمعے کے بارے میں چل رہا ہے جمعے کے خطبے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کل بتایا تھا کہ جمعے کے جو ہیں نماز میں دو خطبہ اور دو رکت نماز ہوتی ہیں پہلے دو رکت جو ہے ہاں جی نماز الحمد والی دو رکت پڑھ لیتے ہیں دوسرے جو دو رکت اس کے جگہ پر یہ خطبہ قائم مقام ہو جاتی ہے تو اس خطبے کے اندر بھی کچھ ارکان ہیں ہاں جی آ, تو وہ بین فرما رہے ہیں ساسی فرمت <تصفح> و عمل خود بطان بھارت جمعہ کا جو دو خطبہ ہیں پھی ہیما ان دونوں خطبوں میں خم ستو ارکان مجموعی طور پر پانچ رکن ہیں پانچ چیزیں جو ہے ہونا چاہیے دونوں خطبوں میں مجموعی طور پر ایک کیا ہے حمد اللہ کی حمد اللہ تعالیٰ کی انہیں الفاظ میں کلمہ حمد کے ساتھ الحمد رب العالمین ہاں ان الفضح فلّہ الحم فلِ اللّہ اس طرح کے کلمات جو اللہ پر اللہ کی حمد اور تعریف کو بیان کریں تو یہ حمد اللہ جو ہے <متحدث> <متحدث> پہلا رکن ہے اللہ کی تمام بے نہایت عامتوں کا شکر ادا کرنا ہے بندوں نے اس کی تمجید کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک تو حمد ہے الحمدللہ للہ پرنا دوسرا وسلاۃ پہ دوسرا رکن و و درود پڑھنا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں جی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اب و درود ابراہیمی شکل میں پڑھیں کوئی اور درود پڑھیں بارہ لفظ و سلاۃ وسلم یا صلی اللہ تعالیٰ اسم کے الفاظ اس کے اندر آنا ضروری ہیں جو درود کے قلمات ہیں یا درود ابراہیمی پڑھیں تو و صلاۃۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ وسلم پرندرود پڑھیں <تصفح> وہ عالیہ اور آپ کے آل پاک پر اور آپ کے آل سے کون مراتِ فرماتے من العیمت الحداۃ وہ آئمہ امام کی جمع وہ ائمہ جو کہ ہدایت دینے والی ہیں اللہ طریق النجات نجات کے راستے کی طرف یہ وہی بارہ علم اہل علیہ السلام ہیں ان پر درود پہنا کیونکہ علم حداد یہی ہستیاں ہیں اور کوئی مراد نہیں سبارت کا عمد میں سے عیمۂ حداد یہی ہستیاں ہیں نے امت کو دکھا کے گیا تھا ہاں جی ہر ان کی زن و گمان سے پاک ان کے علم یقین پر علم الیقین ان الیقین حق الیقین پر مشتمل علم و معرفت سے بھرپور ہستیان جو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث و جانشین انہی پر درود و سلام بھیجنا ہے تو اللہ کے جو تو پہلا رکن جو ہے اللہ کی حمد ہو گیا دوسرا محمد علی محمد پر جو کہ اعیم بیت علم السلام علیہ السلام ہیں اعمّۂ حداء علیہ السلام ہیں ان پر درود بھیجنا وہ عالیہ اور آپ کے آل پر وہ آل سے مراد بیان کے من العلم متلو پاک علمہ الحدات ہدایت دینے والے اللہ طریق راستے کے معنی نجات نجات کا نجات کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا امت علیہ السلام جو کہ اعلی نبی ہیں ان پر درود بھیجنا <تصفح> اس کے علاوہ جو ہے ووسیت و تیسرا جو ہے ووسیت و بتاغ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تغوا الٰی اختیار کرنے کا اللہ سے ڈرنے کا انہیں اپنے تعریر کے اندر نصیحت فرمانا واغی اس کے علاوہ دوسرے من الماواز واضح نصیحتیں اللہقاتی جو حال وقت کے لحاظ سے مناسبت رکھتے ہیں جیسے حش کی موسم میں حش کے احکمہ روزے کے روز موسم میں روزے کے اہمیت روزے کی تاقیدات اس طرح کے موسم میں زکوات کے بارے میں جو ہر موسم میں ایک تبلیغ زیادہ مؤثر واقع ہوتی ہے اس علاقے کے حوالے سے تو اس حالات مواقعات واقعات دیکھ کر جو ہیں لوگوں کو واضح نشیحت کریں ایک رکن یہ ہے ہاں جی وعض و کرنا وقرات و صورتًً اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی صورت کا پڑھنا دونوں خطبوں کے اندر دو ایک چھوٹی سی صورت کا قرات پڑھنا صورتً خفیفت چھوٹی صورت یا او آیات یا قیا آیات اب یہ آیات جمع ہے تو اس میں کم از کم تین آیات بن جائے گا یا چند آیات پڑھیں او آیتن یا ایک آیات پڑھ لیں پھر مانتے ہیں دو ہر دونوں خطبے میں وہ صورت و صورت کا پڑھنا صورت کا اول چھوٹا ہی صحیح اولا زیادہ بہتر ہے علم یقین فلایتیں فائدہ تن اخرا اگر آیت کے پڑھنے میں کوئی اور فائدہ اگر نہ ہو کوئی اور خاص فائدہ نہ ہو تو پھر صورت کو پڑھنا بہتر ہے آیت کا فائدہ یہی ہے اس اور کوئی اور فائدہ سے یہ مناسب سکتا ہے کہ وہ آیت حال اور واقعات کے مطابق مناسب رکھتے ہیں اور اسی عادت کے آدمی تشریح کرنا ہے تبصر کرنا ہے تو اس آیت کو بیان کریں گے تو لوگ پہلے ہی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ وہی اس نے اس موضوع پر بولنا ہے کیونکہ یا آج اغوا پر درد کرنے والے آئے تھے یہ آج علم پر درد کرنے والے آئے تھے ہاں یا زکوٰۃ پر صدقات پر درد کرنے والے آیت آیت کو سن کر موضوع کے بارے میں اجمالی ذہن تیاری ہو جاتی ہے تو وہ فائدہ یہی ہے تھوڑمائے اور اگر جو ہے صورت اول صورت کا پڑھنا بہتر لم لیکن اگر نہ حفل آیت آیت پڑھنے میں فائدہ تنخرا کوئی اور فائدہ نہ ہے کوئی اور فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے لحاظ رکھیں آج پڑھیں اور آخر میں وہ دعا و دعا پڑھنا بالمغرتی مغرت کی دعا پڑھنا اللہ محفل العلمین والمنعۃ بالمسمینسماعت کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے للمومنی تمام مومن مردوں کے لیے والمومنات تمام مومن خواتین کے لیے ان سب کے حق میں جو ہے دو فاتح پڑھنا مفرت کی دعا کرنا ہے تو یہ ہیں جمعے کے ارکان حج اللہ کے ہمت ایک محمد آل محمد پندرو دو طوا اور واضح نصحت کرنا ہے تین علم شریف ایک سورہ کا پڑھنا ہے کوئی بھی چھوٹی سی سورج یا چند آیات کا پڑھنا ہے چار ہاں جی اور پھر تمام مومن مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرنا پانچ یہ پانچ ارکان ایک خطبے کے اندر پھر حرماتے ہیں ان پانچ ارکان میں سے یا دونوں خطبے میں پانچ کا پانچ ہونا ضروری ہے یا ان میں سے کچھ ایک میں ہو کچھ دوسرے میں ہو تو بھی جائز ہے تو فرماتے ہیں ان میں خلابد لازمی ہے یاقاہ یہ کہ واقع ہو جائے آپ کے خطبے کے اندر لفظ الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد پند الت کرنے والے الفاظ جیسے الحمدللہ رب العالمین اور ایسے الفاظ جو ہیں لفظ حمد جو اللہ کے حمدیہ کلمات ہیں وہ و سلاۃ اور درود شریف یعنی محمد علی محمد پر درود اور اللہ کے حمد یہ دو کلمہ جو ہے یہ دو رکن دونوں خطبِ مہنا لازم ہے لاب الدفی اما دونوں خطبوں ان دونوں میں یعنی دونوں خطبوں میں اللہ کے حمد اور محمد آل محمد پر دونوں خطبوں میں ہونی چاہیے ولوسی تو فی الولا اور جو ہے لوگوں کو واضح نصحت کرنا تاوا کی نصیحت کرنا یہ پہلے خطبے میں ہو وال الخیرات اور اکثرات کا پڑھنا یا کہنا کے پڑھنا و دعا اور مومنوں کے لیے مافلت کی دعا پڑھنا یہ دونوں کام جو ہے یوزا یا کونہ جیسے یہ دونوں ہو فہیما دونوں خطبوں میں ہو تو بھی صحیح ہے ایک کے پرات اور ممنوں کے لیے دعا اور پھر اہداف اگر ایک میں بھی ہو تو بھی کافی ہے ہاں یا پہلے خطبے میں یا دوسرے خطبے میں ہمارے عام طور پر جو ہے دوسرے خطبے میں ایک شورت اور مومنوں کے لیے دعا عام طور پر دوسرے خطبے میں کرتے ہیں ہاں جی لیکن پہلے میں بھی کریں دوسرے میں کریں ایک میں ہو تو بھی کافی پھر فرماتے ہیں وہ انواقع واقعہ اور اگر واقع ہو جائے جمی ہوا یہ پانچ کے پانچ حرکان یہ پانچ کے پانچ ارکان فی کل واحد تمنما ہر ایک میں ان دونوں سے یعنی ان دونوں خطبوں میں سے ہر ایک میں یہ پانچ کے پانچ ارکان پورا ہو جائیں تو شاثر فرمات لاخفا تو کوئی مخفی نے پھر فضلت اس خطبے کے بافضلت ہونے میں ہاں جی دونوں خطبوں میں جو ہے اللہ کے بھی ہو محمد عالم بد درد بھی ہو لوگوں کو تھوڑی سی واضح نصحت بھی ہو اور اکثرات پڑھیں یا چنیات پڑھیں اور ممنوں کے لیے فاتحہ مفرت کی دعا کریں یہ پانچ کے پانچ دونوں خطبوں میں ہو تو وہ خطبہ زیادہ با حضلت ہے بارہ ہمارے نورواش دنیا میں دونوں خطبوں میں باقی تو چاروں آ جاتے ہیں اور ممنوں کے لیے خد... تعریر کا جو پہلو ہے وسیعت کا جو پہلو ہے واد کا وہ ہمارے عام طور پر پہلے خطبوں میں پڑھ لیتے ہیں باقی جیسے سرا وغیرہ میں ہم نے دیکھا ایران میں بھی دیکھا وہاں یہ لوگ دونوں خطبوں میں تھوڑی سی تعریر کر لیتے ہیں ہاں جی دونوں خطبوں میں جو تھوڑی سی تعریف کر لیتے ہیں بارہ وہ بھی ہمارے فقے میں گنجائش ہے کہ اگر دو لوگ دو میں تھوڑی تھوڑی تعریر کریں تو بھی صحیح ہے ورنہ تعریر کو صرف پہلے خطبوں میں کریں باقی چار چیزیں دونوں خطبوں میں ہو تو وہ بھی صحیح ہے عبرمتی وجب و تعدی محمد واجب ہے ان دونوں بہت خطبوں کا مقدم کرنا یعنی پہلے پڑھنا اللہ صلاح نماز پر نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جائے وہیں یقین عید کی نماز میں جون نماز کے بعد خطبہ ہے لیکن جمعہ کا خطبہ عید کے جمعہ کی نماز سے پہلے ہے چونکہ ایسے بہت سے واقعات پیمبر کے دور میں ہوا کہ جمعہ کے خطبے میں لوگوں لوگ آپ کو جب نماز پڑھ کے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو اپنے جیسے باہر کوئی کاروباری تجارتی قافل آ گیا جیسے سورہ جمعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ لوگ چھوڑ کے آپ کو چھوڑ کے, کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جمعے کے خطبے کا حکم ہی جو ہے بدل دیا فرمایا تم لوگ پہلے خطبہ تو پہلے خطبہ پڑھیں گے پھر نماز پڑھیں گے اب خطبہ نماز دونوں پڑھنے کے بعد جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اب جانا ہی ہے تو اس کے خطبہ میں خطبہ بعد میں یعنی نماز پہلے لیکن جمعے میں خطبہ پہلے و واجب ج واجف تعلیم دن خطبوں کا مقدم کرنا اللہ صلات نماز پر خراغ فرماتے و یقون الخطیب اور یہ کہ وہ خطیب جو ہے قائم مال قدرتی قدرت ہونے کی سرد میں طاقت ہونے کی سرد میں وہ کھڑا ہو کر خطبہ دے دیں لیکن ان ناجز اگر کھڑا ہو کے خطبہ دینے میں عاجز ہو جائیں کوئی کمر درد تھے پاؤں درد تھے کوئی تکلیف ہے تو یوز القود تو ہے بیس کے بھی خطبہ پڑھنا اگر کوئی کھڑا ہو کے پڑھنے والا کوئی اور خطیب نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھنے بھی جائز ہے کم آف صلاحی جس طرح نماز میں جائز ہے نماز میں اصل حکم کھڑا ہو کے پڑھنا ہے اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے اسی طرح جمعے کے خطبہ میں بھی یہاں بے نما اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں دونوں خطبوں کے درمیان خطیب بیٹھ جائیں ان ادمنان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پہلا خطبہ جب ختم ہو جاتی ہے خطیب پھر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر دوبارہ کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسی کا حکم اس عبارت میں شاست علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے. اب آگے فرماتے ہیں وعین واقعات اور اگر یہ دونوں خطبہ واقع ہو قبل قابل زوالی یعنی چونکہ جمعے کے اصل وقت تو زوال کے بعد سے نا زہر کے اول وقت سے جمعے کا اول وقت شروع جاتے ہیں تو جمعے میں ایک سہولت ہے وہ یہ ہے خاص فرماتے ہیں اگر دونوں خطبہ واقع وین وقت تا یہ تسنی دو پتہ کرنے والے سگا ہے آخر میں الفاظ تو اگر واقع ہو جائیں یہ دونوں ان دونوں خطبہ واقع ہو جائیں قبل زوالی زوال سے پہلے اور کو زوال ساڑھے بارہ بجے سے ہو رہا ہے تو بارہ بجے سے خطبہ پڑھنا شروع کریں پھر وہ سولاد اور نماز بعد زوال نماز زوال کی بات ہو جائے ہاں جی خطبہ پہلے پڑھیں زوال سے پہلے نماز زوال کے بات پڑھی جائیں جو کہ وقت شروع ہو گیا تو اللہ تبد الجمع تو جو جمعہ باطل نہیں ہے ہے ن جمعہ باتل کبھی ایسے مجبور ہو جائے کہ جمعہ کے خطبہ پہلے پڑھیں زوال سے دس پندرہ منٹ پہلے تو خطبہ ختم خطب ہونے ہوتے ہی زور کا وقت داخل ہو جائے یقینی طور پر جمعہ کا وقت تو پھر جو ہے جمعہ کو اپنے اند زوال کے بعد پڑھیں نماز کو زوال کے بات پڑھیں تو بھی یہ جمعہ صحیح ہے لا تعطیل جمعہ جمعہ نہیں آگے فرماتے ہیں جمعہ کے خطیب کے لیے ولا یہ شرط و شردنی ہے اور ان دونوں خطبوں میں ان دونوں خطبوں میں تہارت شردنی ہے انہیں سے بالت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی تہارت سے مغرب یہاں غسل نہیں ہے کیونکہ غسل کے واقع مسجد میں جا ہی نہیں سکتا ہے ہاں جی تو ایک احتمال اشتہارات کا وضو ہے یعنی اگر وہ وضو نہ ہو تو جمعہ کے خطیب جو ہے وہ وضو کے بغیر بھی جمعہ پڑھ سکتا ہے جس طرح اذان کے بارے میں فقہ میں آیا اگر آزان اذان جو دینے کا ٹائم ختم ہو رہا ہو ایمرجنسی جلدی ہو معازن کے لیے تو جو وضو کے بغیر مقروف طور پر اذان دے سکتے ہیں فرمایا تو یہ بھی ایسی مقروف کے بھیت ہے یہاں پر بھی تو وضو کے بغیر جو ہے امام وہ ما خطیب جو ہے خطبہ دے سکتا ہے ایک استحالات اس کے ایک معنی یہ ہے لیکن ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں اس تحالت سے مراد ظاہری تحالت مراد نہیں ہے جیسے میں نے پچھلے سالوں میں باہمت سے بھی بات کیا اور مچنوا سعید سے بھی اور ابھی موجہ باپیر یہ سب فرماتے ہیں اس تحالت سے مراد تحالتیں باتی نہیں ہے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ توبر طائب شدہ اور حل یہاں سے پاک اور طیب جو امامت کے لیے شرائط جو بیان فرمائے ہے اس اس حد تک نہیں ہے لیکن خطیف ہے بہترین بولنے والا ہے تو یہ طہارت یہ شرط نہیں ہے علماء یہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ لیکن استعمال دونوں کا ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ فقہ میں عام طور پر جو شرح الفاظ تہارت کے جو الفاظ ہیں وہ طہارت ظاہری پر ہی دلالت کرتے ہیں اس کا ابتدائی جو ہے دلالت جو ہے سر ساری, ساری دلالت لفظ تالت کا ظاہری طلالت پر ہوتی ہے باطنی تلا حالت مراد لینا اس کے معنی مجازی ہے معنی حقیقی ظاہری دلالت لفظِ حالت کا اس لحاظ سے جو ہے یہی وضو شرط نہیں ہے قصول تو شرط تھی کیونکہ اصول کے بغیر تو مزید جا نہیں سکتا لیکن وضو کے بغیر مجبور موقعوں میں جا سکتا کبھی مثلا خطیب لق کے دوران خطبہ کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو خطبہ مثلا چھوڑ کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے خطبہ کلیئر کر کے آ کے وضو کر لیں وہ بھی ایسے مقام پر جہاں خطیب دوسرا ہو امام دوسرا ہو امام کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے فرمایا تو اس سے دونوں استعمال ہے تو اللہ سے کامل صورت یہ ہے کہ وہ کہ دونوں مرا لیا جائے ہاں جی طرح کے وقت طاہرت باطنی کے بغیر بھی یعنی طوبہ طائب شدہ جو ہے ایک بہت ہی پرہیزگار آدمی نہ بھی ہو تو ایک ہاں جی ایک صلہبہ خطیب ہے تو وہ خطبہ دے سکتے ہیں یہ معنی بھی لے سکتے ہیں شاہ سے شاذ پر کہ ان کی خطیب یا جوز و جائزہ یقون غیر المام امام, امام کے غیر بھی ہونا جائز ہے تو لہذا اس کے لیے جو ہے تہارت نہ ہو تہارت باطنی تو باطنی کا ہونا شرد نہیں ہو تو یقیناً افضل لے نہ ہو تو شردنی یہ مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتی اور لیکن باوجود نہ ہو تو اس کا بھی جو تحالت جس طرح اذان کے لیے تالت شرد نہیں ہے اذان تالت کے بغیر اذان دیتا تو اذان باطل نہیں ہے مکرو ہے تو اس طرح یہ بھی اسی طرح کی کوئی صورت ہو تین نمبر سے علماء جو ہے سے تہارت باطینی مرال لیتے ہیں ہاں جی اس طارت باطینی شرط نہیں ہے چونکہ امام کے لیے جو تہارت کی جو صورتیں پہلے آئی تھیں نا امام کی شرط میں اس کے با تغوا ہونا شرط ہے ہاں جی متقی ہونا شرط ہے امام کے لیے نارمل حالت میں تو اس کے مقابل میں یہ لحفظ سے تحارت ہے یعنی وہ مطلوب تغوا اگر بھی ہو تو حرت نہیں ہے تو باقی ادا انشاءاللہ ان شاء گے اس میں جگہ نہیں